میں محمد بن صلی اللہ علیہ کریم کل پہلی بات کی تھی توبہ کرنے کی سب سے ہم بات اور سب سے پہلی بات توبہ ہے کہ آدمی گناہوں خطاؤں کوتاہیوں پر توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد گزشتہ کمیوں کا اضالہ کرے کوتاہیوں کو پورا کرے نمازیں جو قزا ہو گئی ہیں ان کو دوہرائے اور روزے جو قضاء ہوئے ان کو پورا کرے جو روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کا کفارہ ادا کرے ایک رمضان کے بہت سے روزے کر ادا کر دیے تھے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھے پڑھائی سے کھا پی تھا یا بدکاری کرنے سے قزا ہوئے تھے مختلف رمضانوں کے ہوئے تھے یا ایک کے ہوئے تھے کس طرح ہوا تھا اس طرح مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے بالجی ساز نے روزہ رکھا اور اس نے توڑ دیا اس کے میں ایک کزا اور ساٹھ جو ہے کفارا اس کو کفارا نہیں پورا کرے پھر زکوٰۃ ادا نہیں کر پورا حساب کرے کتنے سال ادا نہیں کیے سب کا حساب کر کے ساری زکوٰۃ ادا کرے حج فرض کا ابھی تک اضافہ نہیں کی اس پر توبہ کرے جلدی داخل کرنے کی کوشش کرے تو یہ گزشتہ گویا جو آمال ضائع تھے ان کو پورا کرے اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ پھر آمال ضائع نہیں کرے گا یہ توبہ ہے اس کے بعد جو ہے تو صبح فضل پڑے گئے کل ہی پڑے گئے آج ہی پڑے گئے اسی سے بند میں بات کرنے کا خیال تھا کہ آدمی نہیں بنتا اللہ کا تعلق لگ والا جب تک کہ وہ شریعت پر ترتیب سے عمل نہیں کرتا سب سے زیادہ ہم چیز کو پہلے لینا ہوتا ہے اس کے بعد ہم چیز کو عام طور پر غیر محقق پیروں میں غیر محقق صوفیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ ذکر اذکار پر بڑا زور لگاتے رہتے ہیں اور پھر بعض طریقے سے ہوں جس میں کچھ بات بدن کے اثرات محسوس ہو کر آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا ذکر جاری ہو گیا ہے جیسا نخبنجی کے سلسلے میں لتائی پھیلا دیتے ہیں تو اس میں آدمی کا خیال ہوتا ہے ذکر جاری ہو گیا ہے حالانکہ لوگوں کی زمینیں دبائی ہوئی ہوتی ہیں ظلم کیا ہوا ہوتا ہے اور پرایا مال کھایا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس میں سب سے اس میں آدمی کو پھر یہ دھوکہ بھی لگ جاتا ہے کہ میں جو ہو گیا ہوں غیر محققین صوفیہ اور غیر محققین پنوں میں نوافل پر اور کار پر زور دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو فضل تعالیٰ تھانحمد اللہ علیہ سلطح جو خود موقع کالم گزرے بہت بڑے فقیر گزرے بہت بڑے محدث گزرے دین کا جتنا ان کو تھا اتنا اس دور میں کم ہی کسی کو ہوا تو اس یہ فرماتے ہیں کہ دین پر ترتیب سے عمل سے سا اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے میں رونا آدمی کو تازی ہو گیا یہ اللہ کا تعلق نہیں ہے ذکر کرتے ہیں بدن کے بال کھڑے ہوئے مزہ آ گیا آدمی کو یہ سمجھے میں بزرگ ہو گیا ہوں مجھے ذکر جاری ہو گیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس سے اللہ کا تعالیٰ یہ اللہ کا تعلق نہیں ہے یہ بدنی اثرات ہیں بدنی اثرات ہیں جن لوگوں نے خود مشق کر اثرات کو حاصل کیا ہوئے ہوتے ہیں وہ جلدی آدمی پر تاریخ کر دیتے ہیں اور آدمی بہت زیادہ دھوکا پیسہ رہا مجاہدہ کیا اس پر بھی تاری ہو جاتا ہے تالک مالا جو ہے وہ تو ہمارے سب سے پہلے قائد درستوں پھر جو ہے تو عبادات درست آدمی کے فرض ارکان عرق، سب سے ہم سیدھے دین میں ارکان کو پوری کوشش اس لیے نماز جماعت تجبر اللہ کے ساتھ اور وزو کے ساری ضروریات اس کے نسواس خلال مسئلہ سارے آدمی کو سیکھنے ہوتی ہے کے خلال کیسے کرنا ہوتا ہے اگر لیمبا کے خلال کیسے کرتے ہیں کھڑے ہو کر بتاؤ ڈاڑی کے خلال کیسے کرتے ہیں مودی صاحب ٹھیک کرتے ہیں سامنا کرو جی کرو جیسا کس طرح کرتے ہیں مفید صاحب فی کیا طریقہ ہے نے کیا لکھا ہے ماشاء اللہ جی صاحب آپ کی کیا معلومات ہیں جیسے فض صاحب آیا نہیں آیا قاضی فضحباد صاحب کل پھر آیا پھر تحقیق کریں گے مسئلے کی جی فیصلہ تاکیق آدمی کیسے ذرا جو جو آپ لوگوں نے سکھا ہے اللہ تعالیٰ پرکٹ نہیں فرمائے ارے میں یہ کر رہا تھا رزو کے بارے میں تحقیق ہو ہمیں سواخ کرنے کا کی کیا طریقہ ہے فلال کرنے کا کی کیا طریقہ ہے منہ پر پانی ڈالنے کا پانی لیتے ہیں لوگ یہاں ناک پر ڈال دیتے ہیں یہ جگہ جلدی اوپر مس ہو گیا پیشانی کا مس ہو گیا پیشانی پر صرف بھیگا ہاتھ چلتا ہے پانی یہاں ڈال کر دھلنا ہے صرف ہو گیا تو یہ تو منہ دھلا ہی نہیں ہے یہ جماعتوں میں مذاکرہ ختم کر دیا گیا تھا کہ اس پر جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں تالاب پر میں کسی اجتماع میں بیٹھا ہوا وضو کرنے کے لیے تو ایک آدمی وضو کر رہا ہے کون جوست نہیں ہوئی جی. میں نے کہ چار مہینے لگے اس نے کہا الحمدللہ لگے ہوئے او ہو پھر خیال آیا کہ تو شیخان نے مذاکرہ جو ہے وہ بند کرا دیا ہے تو اتنا وقت لگنے کے باوجود آدمی سیکھ نہ سکے خیر تحقیق اردو میں تحقیق کوشش کے ساتھ نماز اس کے فرائض واجبات سنتیں سنتے, سنتے، نہیں؟ اور اس کے جو ہے مستحبات ہر چیز نماز کے اندر کا جو مستحب, مستحب ہے اس مستحب کو آپ نے فرض کیا اور باقی مستحبات ہیں آپ بہت کوشش کی تو اس کو خواب کو صاحب نہیں پہنچتے رہے کیوں نماز کے اندر کا مستحب تھا فرض کے اندر کا مستحب تھا اس کا تو بہت اونچا درجہ تھا وہ فرض کے اندر کا مستحب تھا اور رکن کے اندر کا مستحب تھا دماغ رکن ہے تو لہٰذا ترتیب پر عمل کرنے سے ہوتا ہے پہلے آدمی فرائض واجبات وق... فرائض واجبات سنتے وقدہ یہ ضروری دین ہے اس نئے جو ہمارے ساتھی نماز بیان کر رہے تھے ان فرض رہ جائے تو نماز دہرانی پڑتی ہے واجب رہ جائے تو نماز ہے تو صحیح ساوا کرنا پڑتا ہے اور سنت رہ جائے تو نماز کی دوہرائی نہیں نماز ہو جاتی ہے یا اللہ اگر فکر کی کتابوں نے اسے لکھا ہے فکر کی سے نہیں لکھا ہوگا تو ان کا تو ان کو تو حدود بیان کرنی ہے میرے بھائی مسئلہ بیان کرتے تو کہنا ہوتا ہے سنت کے بغیر نماز نہیں نہ مکمل چلی گئی واجب کا تو پھر بھی حل تھا کہ سا سے پوری ہو گئی اور فرض کا توتا کے دورائی سے پوری ہو گئی سنر کا تو کوئی حال نہیں ہے ناگس چلی گئی اور ذات باقبال کے تعلق کے بغیر چلی گئی جس کی وجہ سے تیسلمان جس وجہ سے تری پیدائش ہے سنر کا یہ ڈر جائے سنر موقع ہے تو میرے طرح مولی مولا کو گان سمجھتا ہے جس کو رفائی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ باطن میں مجھے قبر کی علامت ہے اور قبر کی علامت ہے تو ہمر آ ہے وہ گر گیا ہے اس پانی گرے گا وہ پھلے گا پھولے گا پھیلے گا یہاں تک کہ جناور دست جب بن گیا پھر کچھ حال نہیں ہوگا اس کو صحیح سمجھتا ہے وہی وہ معرومی کا پہلا قدم ہوتا ہے جس جگہ گرنے کے بعد یہ گر جاتا ہے اس گراؤنڈ کو کوئی دور نہیں دردرست نہیں کر سکتا پھر تہلت ہوتا ہے مالد کا ہوتا ہے گرمن پر امریکی والا چڑھا ہوتا ہے اور نیچے گھوڑے کی طرح اس کو دہرا رہا ہوتا ہے وہ کرتی طرح مولی مولی نے بتایا ہوتا ہے تو اس کو اس کو دہرائے گا اس کو یہ کرے گا اس اس کو پتہ ہی نہیں اس کو پیم ہی نہیں محمد اللہ وسلی اجمعین یا یا راحم المساكين یا رحمر راحمین یا حی قیوم یا ذوالجلال والاکرام و الہکم الہ و احد لا الہ الله الله الله الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو جل جلاله و علی قیوم اذن اخ لل مؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات من فرمى من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالنا منهم واخذ المنخذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالنا منهم رب ارحمهم واك مر حمر یاتنا تعمیر کو ماما پر کی پریشانی کو اللہوں کی فاص فرما, فرما. کے بچوں کی جانوں کے بڑوں کی فاط فرما یا پر علم کے بےتفاقیاں اتفاق اتحاد امن کا فرمایہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما. فرما. جلو کوش کر کر کی محبت فرما کی محبت فران فرما یہاں کے لوگ تلقین, تلقین کے راستہ سے کر رہا ہوں قانون آئین کے کر رہا ہوں کے میں ہوں. یا اللہ! سب کو اخلاص فرما. سب کو نصیف فرما سب کے, کے کو بارہ ساتھ ارتقا میں بیٹھے مجاز پہ آنے والے